الرحیم عزیزہ من آج اگست انیس سو چوراسی کی اکتیس تاریخ ہے اور درشک قرآن کریم کا آغاز سن رہا کی الد نو سے ہو رہا ہے ایک اوور نائن آیات میں کہا گیا تھا کہ ان کی ساری مفالفت اس لیے ہے کہ یہ قانون مقاصا کے عمل کے فائل نہیں चुराते جی उससे ہیں اس سے کہ ان کے جرائم زیاتیاں और رسب اور جو کچھ انہوں نے دھانے کی ہوئی ہیں قرآن کا دعویٰ یہ تھا کہ جہاں تم اس کا انتظام بھی کر دو کہ اس کا موافلہ نہ ہو <coughs> تو خدا کا جو نظام ہے یا قانون ہے متاثات عمل کا اس کی روح سے نہ تم ان کو چھٹا سکتے ہو <coughs> نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے انجام سے ان کے نتائج سے تم مو <coughs> ابھی میں آگے جا کے ارد کروں گا کہ دین کی تو بنیاد ہی اس یقین اور عتیجے پہ ہے انسان کا ہر عمل نتیجہ خیز ہوگا اسے بگتنا پڑے گا بلکہ دین جو ہے لفظ اس کے ایک معنی جگہ کے بیچ ہیں نتائج کے بھی ہے عمال کے خود دین کا لفظ بھی اس کے معنی یہ کہا یہ کہ یہ جو کس قسم کی وہ جو خدے کہتے ہیں نا کرتے ہیں مختلف اعتراضات کرتے ہیں مخالفتیں کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کل بل فکر کہ یہ قانون کے عمل جی چڑا رہے ہیں اس سے انکار کر رہے ہیں اسے ماننا نہیں چاہتے بنیاد یہ ہے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک تو سینکڑوں کام آتے ہوتے ہیں جسے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے جو ہم है گزرتے پھر ایسی سورج بھی ہے تختیش ش... بھی اگر کہیں چیز آتی ہے اس میں بھی ہم انتظام ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم گرفت میں نہ آ اور پھر آگے جو نظام عدل ہے معاشرے کا اس کی روح سے تو پھر معلوم ہی ہے لوگوں کو کہ یہ بڑے بڑے لوگ کس طرح سے کسی گرفت میں بھی نہیں آتے قوانین کتنے ہی زیادہ محفوظ کیوں نہ بنے ہوئے تھے تو ان چیزوں سے انہیں اطمینان حاصل کیا ہے یا انہوں نے اطمینان حاصل کر لیا ہے کہ جو پھر ہم کرتے ہیں اسے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں پکڑنے والا ہی نہیں تو اس کے متائج اور اواقل کہتے ہم بہت میں پڑے گے کہا کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ نہ اگئے تم نہ ہاتزینا کران کا یا نمونہ باپ کا قرآن کا انداز یہ ہے <coughs> کہ وہ بات مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کشمی جسے ہم کہتے ہیں یہ جو قانون مقافات عمل ہے ابھی میں عرض کروں گا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی لکھنے والا ہو کوئی ساتھ چہرہ دینے والا ہو تو دبی وہ گریس میں آ سکے اگر ایسا نہ ہو تو وہ گریس میں ہی نہ آ سکے یہ تو ہمارے یہاں کا جو نظام بنیادی ہے اس میں ایسا ہوتا ہے شران کا تو نظام ہی اور ہے لیکن وہ سمجھاتا اسی طرح سے پہلے کو جن سے کہو کہ ان پر محافر مقرر ہے ہماری طرف سے کیونکہ ہمارے ہاں عام عوام میں عیدہ ہے نا کہ ہر انسان کے موڈوں سے پر دو ان کران کاتبین کہا ہی جاتا ہے ہمارے ہاں تو پنجاب کے لحاظ میں تو کران کاتبین کا لفظ ان کے لیے آتا تھا وہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ لکھتے رہتے ہیں کہ دست آیا ہے حافظ ہے تمہارے اوپر مسر ہے وہ, وہ لکھتے رہتے ہیں کافی لکھنے والے اور سات دس لگایا ہے کرامن لکھنے والوں کا ہمیں پتا ہے نا یہاں کہ وہ کس کس قسم کی رپورٹنگ کرتے ہیں روز یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں اخبار میں چھپ جاتا ہے بیان میں دعائی دے رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہی نہیں تھا جو کچھ اس لیے لکھ دیا ہے لاو وہ تیپ لاؤ, لاؤ کہاں ہے دوسرا کہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں یہی تھا جو کچھ اور پھر جو عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے بحانات کی روح سے میں جو کچھ ہوتا ہے بیانات کی روح وہ روز یہ جھگڑے پڑتے رہتے ہیں کہ لکھنے والے رہتے ہیں. خطا کے والد کو تو اس کی شکایت کی پکڑے جاتے ہیں رشتوں سے لکھے برنا آدمی کوئی ہمارا دن تعیر بھی تھا <laughs> بات تو ٹھیک ہے نا جہاں کے نظام के سے کچھ بھی اپنا آدمی ساتھ ہونا چاہیے جو دیکھے کہ کیا دکھ رہا ہے دوسروں کے لکھے کیوں کو ہم پکڑے جاتے ہیں کوئی شوق کا انداز اس کے کہنے کا اس نے فاتدین کے ساتھ ارانم کہہ دیے جو غلط بیان کرے جھوٹ نہ بونے بڑے مضبوط ہو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لفظ عربی زبان میں باقرے نیم کرم جس کو ہم کہتے ہیں کرام بڑا ہی جامعہ لفظ ہے جتنی حکمات اور خوبیاں تحریر میں ہونی چاہیے انسانیت بھی اس ایک لفظ کے اندر ہوتی تو ایک لفظ بایا کرمندین وصول کے متعلق مطلب بھی یہی لفظ لایا تھا پاتین لفظ لایا ہے بات اتنی ہے کہ ما ماتا وہ جانتے ہیں جو سم کرتے ہوئے تو یہاں تو یوں نظر آیا کہ جیسے واقعی کوئی لکھنے والے ہیں جو لکھتے ہیں مقرر ہے ہر شخص کے اوپر وہ جانتے ہیں جو سم کرتے ہو بات تو یہی کہہ رہی تھی لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے قرآن کا مفہوم تو تقریق آیات کے سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے مقام پہ اس نے اس کی وضاحت کس طرح سے کی ہے وہ خود وضاحت کر دیتا ہے اور یہ جتنے بھی جن کو ایکسپیکٹ لیریز کہتے ہیں آپ غیر معصوص انہیں تو محسوسات کے ذریعے سمجھاتا بھی ہے اور پھر وہ غیر محسوس بات بھی سامنے لے آتا ہے کہ کہیں سچ مچ یہ سمجھنا لینا کہ واقعی لکھنے والے فلند واٹ لے کر کاغذ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں یہ بات کس طرح سے نہ سمجھ لینا دوسرے مقام سے وہ سمجھا دیتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے اصل چیز کے جو چودہ سو سال پیش تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی تھی کسی انسان کے آج تین النق سائیکولوجسٹ کے جتنے ماہرین ہیں وہ آہستہ آہستہ تحقیق کے بعد یہ پہنچے ہیں کہ انسان کی جسم کے علاوہ ایک اور شہ بھی ہے جسے اس کی پرسنالٹی یا ذات کہا جاتا ہے غیر نری غیر معصوص لیکن وہ انسان کا ہر مخصوص عمل ہی نہیں بلکہ اس کا خیال خواہش جو اس کے دل میں گزرتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انسان کی ذات پر اس کا بھی اثر ہوتا ہے انسان کا ہر خیال اور اس کا ہر عمل اس کی ذات پر ایک نقش منقسم کرتا ہے جس قسم کا وہ خیال ارادہ یا جی عمل ہوگا اس قسم کا نقش وہاں پیدا ہو جائے گا اور یہی وہ نقوش ہیں انسان کے جن کو انسان کا عمال نہ کہا جاتا ہے جسم یہاں موت کے بعد ختم ہو جائے گا انسان کی ذات ان نقوش کو اپنے ساتھ لیے ہوئے آگے چلے گی اس سطح زندگی کے اوپر وہ نقوش ہماری نگاہوں سے انہا ہوتے ہیں ہم نہیں ان کو دیکھ پاتے گی. لیکن اگلی سطح زندگی کے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ نقوش بارش ہو کر مسم ہو کر نمایاں ہو کر ابھر کر ہر ایک کے سامنے آ جائے یوں ہر اس کا عمل اور ارادہ جو محفوظ کیا گیا ہوگا اس کے سامنے آئے گا اور اس کے نتائج پھر اس کو بھگتنی ہوں گے نتائج بھی سامنے آئیں گے بھگتنا کیا انسان کی ذات ہی اس کو بھگتتی ہے یہ الگ بات آ گئی اب لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج نقش بھی اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس کا اثر انسان کی ذات پر ہوتا ہے اور انسان کی ذات اس کے جسم کے ساتھ مرتی نہیں ہے یہاں تک تو یہ لوگ پہنچتے ہیں بات دور چلی جائے گی ورنہ یہی ہے کہ وہ زونگ بھی سروائل تک پہنچا تھا کہ مرنے کے بعد وہ باقی تو رہتی ہے مورٹیلٹی کی تفصیل کر رہا تھا کہ کیا وہ ابھی ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ چیز تو آج علم نفس بھی یہ چیز جو ہے طے کر چکا ہے کہ کس کا اثر انسان کی ذات پر ہوتا ہے جسے کے کہتے ہیں اور قرآن کہتا ہے یہی چیز جو یہاں کہی نہ کہ محافظ اس کے اوپر مقرر ہیں لکھتے جاتے ہیں وہ سیرامن کا تبین اس طرح وہ ایک رجسٹر میں کا کر دیتے ہیں جو ہمارے ہاں آئے گا تو میں نے کہا نا وہ تو انداز ایسا یہ ہے جیسا اس میں عدالت کا انداز بھی تو ہوا ہے کہ عدالت ہوگی خدا بیٹھا ہوگا وہ جج کی حیثیت سے وہ اس کو کو وہیل کے لائے گے کے ہوئے کچھ آگے ہوں گے کچھ پیچھے ہوں گے گواہ بلائے جائیں گے تو ایسا نقشہ بتاتا ہے جیسا روز مرہ کا ہمارا ہوتا ہے در حقیقت وہ بات شمشیلن بیان کرتا ہے تو چراون کا زمین بھی جو ہے شمشیلن بیان کیا دوسرے مقام پہ سترہ بچا حوالے لکھتے جائیں یہ بڑے اہم حوالے ہیں پھر نہیں آئیں گے آپ کے سامنے خطرہ بتا تیرہ وقت اللہ انسان ہو پائے رہو ہر انسان کا امال نامہ اس کی گردن میں بٹک رہا ہے کیا <bagus> اندازہ سمجھانے کا فرق یہ ہے کہ یہاں وہ امال نامہ جو ہے لکھتا ہوا ہے اس کے حروف اور مصروف اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آتے وہ لہو یوم الیامت کتاب بس اتنی سی بات یہ جسے یا یا کہتے ہیں کہ وہ جو یوں لکھتا ہوا ہے اب تو وہ رواج نہیں رہا ورنہ پہلے جتنی یہ ڈاکیومینٹ اور دستاویزات ہوتی تھی زیادہ ضروری ان کو اس طرح سے بول لپیٹا جاتا تھا اور وہ تین کی بنی ہوئی لڑکیاں ہوتی تھی ان کے اندر ان کو رکھا جاتا تھا محفوظ رکھنے हुआ لپتا ہوا کہ یہ عمال نامہ یوں سمجھیے کہ آج لپتا ہوا ہے قیامت کے دن اس کو یوں کھول دیا جائے گا کیا اندازہ بات کرنی اور پھر آگے ہے بتایا گیا ہے کہ یہ فرشتوں کے لکھے پر کنجری پکڑے جاتے وہ جو کھول دیا جائے گا جو ہے تمہارا اپنا لکھا ہوا جو لکھا ہوا ہے کھول دیا جائے گا کہا جائے گا کہ اتنا کتاب کہا جائے گا کہ اس کو تو خود ہی پڑھ یہ بھی نہیں کیوں دوسرا پڑھے اور تم سے یہ کہ نہیں صاحب غلطی کی میں نے یہ تو وہاں لکھا ہوا اس نے غلط کر دیا ہے ماں, یہ بات نہیں یعنی کیا انداز سمجھانے کا بات تو یہ کہنے کی ہے کہ یہ سب کچھ تیری بات ہی کرے گی جی. کوئی غیر کوئی دوسرا اس میں نہیں آئے گا یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی اور ان چیزوں کو کرے گا وہ کھلے گا تمہارا ہی مال جو لکھا ہوا ہوگا لبکا ہوا ہے کھول دیا جائے گا کہا جائے گا تمہیں خود سے پڑھو خود پڑھو خود پڑھنے کے بعد اب یہ بات جس کا انجام نتیجہ کیا ہوگا اسے حساب کرنا چاہتے ہیں،, ہیں کہا کہ اس کے بعد کہا جائے گا کثاف میں نقص کر یوم ادائے کا حقیبہ تم سے کہا جائے گا کہ تم خود بتا دو کہ تمہارا کیا انجام ہونا چاہیے خود تمہارا یہ نقصان آ گیا یہی جسے پرسنالٹی یا سائنسے آج کہتے ہیں یہ لفظ علم نفظ کی زبان میں یہ قرآن کے اندر بھی عربی زبان میں بھی اس کے لیے نفس کا لفظ ہے اب یہاں وہ بات ساری قرآن کہہ گیا کھول کر کے یہ سوال سارا انسان کے نفس اس کی ذات کا ہے جس سے یہ تمام اثرات منتشم ہوتے رہتے ہیں یہاں جنہیں وہ لے کر اپنے ساتھ موڑنے کے بعد جائے گی یہی ہے جس سے زندگی نتیب ہوگی اور وہاں یہی صورت یہ ہے کہ جہاں آنکھوں سے اوجل ہے وہاں وہ تین آنکھوں کے سامنے آ جائے گی لپتا ہوا امال نامہ کھل کے سامنے کل کے سامنے آ جائے گا اور پھر تمہیں خود کہا جائے گا کہ پڑھو اپنے امال مانے کو آئی سی بات بھی نہیں کہ پڑھو صرف آگے اس کے بعد بتاؤ کہ تمہارا کیا حاصل ہونا چاہیے ان سے ہی پوچھا جائے گا خوب احساب کرو اپنے امان نامے تو قانون نے کہا تھا کہ امن है بہت حقیقت یہ ہے اس کا پروسیس اس کا طریقہ یہ ہے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ ساتھ شاہ کے ماہ پہ رب دو گروہ ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور دو ہی گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے انسانوں سے بھی نیک اور بد جیسے ہم کہتے ہیں شریف اور برباد جیسے ہم کہتے ہیں چاندنی اور جنتی جنہیں کہا جائے گا قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد جب یہ حساب ہوگا تو انل ابرارا لسی نئی وجارا لسی ذہیم ابرار نعیم سبز نعیم کے اندر ہر قسم کی نعمتیں اور آسائشیں آ گئی نارا میں بہت زیادہ لطیف اور نازک نرم و نازک ایک جیسے چول کی پتیاں ہوتی ہیں اس کسی کا ایک سودا ہوتا تھا ان کے ہاں ہر قسم کی آسائشیں اور نیند سے جتنی بھی خوشگواریاں زندگی کی کہی جا سکتی ہیں وہ اس لفظ کے اندر آ جاتی ہیں عربی زبان میں نئیم جو ہے خبر جو ہوں گے اب یہ دیکھیے وہ لفظ آئے خبراہ نعیم میں ہوں گے تو جار ذہین میں ہوں گے جیسا کہ میں نے کہا ہے ہا ہمارے ہاں تو وہی نیکی اور بدی دو لفظ ہیں نیک اور بدھی پرانے شرین میں آپ دیکھیے مومنین نیل مسلمین مسلم اور اس قسم کے اور متردہ الفاظ جاتے ہیں ہمارے ہاں ہارے کا ترجمہ نیک کر دیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں فوقین غازلین سفاد رشق یہاں کچھ جا رہا ہے فاطف فاجب جسے کہتے ہیں کہ یہ الفاظ مختلف آتے ہیں ہمارے ہاں اس کے لیے گناہ گار لفظ آ جاتا ہے جو یہ مختلف الفاظ جو قرآن نے استعمال کیے جو سمجھے جیسے کسی نے شاعری میں تو یہ ہوتا ہے کہ غزل کے لیے صافیہ کے لیے رجیب کے لیے کوئی الفاظ لانے پڑھتے ہیں مجھے آتا ہے کہ قرآن کچھ اس طرح سے مختلف الفاظ لے آیا ہے جیسے شاعری میں مصرے میں اگر شہد رکھنے سے وزن پورا نہ ہوتا ہو تو انگرین اس کے لیے رکھ لیتے ہیں تاکہ وزن پورا ہو جائے مانے اس کے ایک ہی ہوتے تو کچھ اس قسم کی شاید شاعری کی کتاب سمجھ رکھتا ہے کہیں قرآن نے مسلمین لکھ دیا کہیں محسمین لکھ دیا کہیں مقرر لکھ دیا کہیں محدین لکھ دیا، کہیں مسلم کہہ دیا کہیں فاسقین لکھ دیا کہیں ظالمین لکھ دیا تو یہ اس طرح سے ہے کچھ کیا ہوا معذر لفظ معذر لفظ قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے مسوم و معانی کے اعتبار سے پہاڑ کی طرح آٹا ہے نہیں وہی وہ آ سکتا ہے دوسرا لفظ نہیں آ اور اس کا دوسرے الفاظ سے الگ مقوم ہے <laughs> <laughs> ہر مقام پہ جہاں یہ الفاظ آئے نہ تو یہ ہو کہ ہر لفظ کے معنی نیک بندے کر دیے جائیں اور مقابل میں ہر لفظ کے معنی گنا گار کر دیے جائیں اور گنا تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے یہ تو فارسی سے نیک بھی عربی کا لفظ نہیں ہے نیکی بھی عربی کا لفظ نہیں ہے یہ تو سارا جتنا بھی وہ اجمی اسلام ہے نا اس سارے اس کے مصطلحات اور جارا لفی ذہیم پھر ایک طریق یہ ہے قرآن کو سمجھنے کا وہ متضاد کی نا تھا اور حدد اور انشا کے اندر یہ بڑا بلند مصلوب ہوتا ہے کہ ایک ایک شہر کے متضاد شہر کو سامنے ڈا کے اس کا مفہوم واضح کیا جائے نور اور غلومات اندھیرا اور روشنی آپ دیکھیں گے وہ ہمیشن دو چیزوں کو دوسرے کے سامنے لائے جائے. یہ جو چیز ہے لطافت بے قصافت جلزہ پیدا کرنے ہی سکتی ہے جو کہتا ہے اسے مانے گئے ہیں کہ اس طرح سزاد سے متضاد کی سامنے لانے سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے عمر کے سامنے آ جاتی ہے تو قرآن کے جہاں یہ الفاظ آئے آپ دیکھیے گا کہ وہ متضاد دس لاتا ہے یہاں برار کے مقابلے میں پار رہا ہے اب ہمارے یہاں ضروری دکھوا دیتے تو فاجر دونوں سے بانے گناگار فاجر ہی کی جگہ ہو گئی ہے جس کو سچارتا آپ نے سرجمہ اس کا بھی گناگار مدکار کچھ اس قسم کے انسان آتے ہیں کے اندر یہی لگتی ہوا ہے اب رار میگ ایک دوسرے کے مقابلے میں کجار آ رہا ہے بڑی عظیم چیز ہے علیہ نے مارا یہ <laughs> کجار پدرا سے مانیہ ہوتا کسی دو شاید جسے ایک, ایک رہنا چاہیے کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے وادت میں رہنا چاہیے انٹیگریٹو چیز جس کو کہتے ہیں اسے الگ الگ کر دینا ٹکڑے ٹکڑے دینا کے رکھ دینا جسے آپ کہتے ہیں کہ قدور کو حضور؟ خاضر خاضر؟ فاضر حاضر و حاضر حاضر کے معنی تو فرال سور یہ لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہیں یہ کیا لایا ہے قرآن کے گفت یہ حاضر کون ہے سرور کیا چیز ہوتی ہے اس کے معنی تو فاڑ دینے کی الگ الگ کر دینے کی اور بہت بڑا جرم ہے جیس کا الگ الگ کر دینا ہے شروع میں ہی پورا بخارا سے خدا کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کو کھوتی ہے اگلی بات میں كا ہوں نہ جنہیں جوڑنے کا خدا نے حکم دیا تھا یہ ان کو كٹا کرتے ہیں الگ الگ كرتے ہیں بہت بڑا سنگین جرم بنایا جنہیں خدا نے جوڑنے کا حکم دیا تھا انہیں یہ كتا ان كرتے ہیں الگ الگ كرتے ہیں <coughs> جس چیز میں جوڑنے کا حکم دیا تھا قرآن نے قرآن کی ایک بنیادی تعلیم ہے جسے جس ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور وہ یہ کہ کانن نارس و اما کا کی پوری انسانیت ایک واحد برادری ایک عالمگیر برادری پوری انسانیت یہ ہے جو مشحت یا منشا خود دی ہے کہ ایسی نو انسان کو اس طرح قرائے عرض پہ رہنا چاہیے کہ پوری انسانیت ایک برادری ایک قوم ایک ملت اس میں کسی قسم کا کوئی قبرتا نہ ہو کوئی اختلاف نہ ہو کوئی قطر کی ہوئی نہ ہو نہ اور اس کے لیے دوسری جگہ ہے کہ انسانوں نے پھر اختلاف کیا با صلی اللہ عمرشینہ خدا نے انبیاء کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ انسانوں نے جو اختلاف کر کے آپس میں یہ بٹ گئے ہیں تقسیم ہو گئے ہیں تفریح پیدا ہو گئی ان میں انبیاء کو بھیجا کہ اس تکنیک اور اختلاف کو ختم کر کے پھر سے ان کو جوڑ دیں انبیاء کی باسط کا مقصد یہ بتایا کہ یہ سلسلہ رشد و ہدایت اور وہی اور رسالت اس لیے ہے کہ انسانوں کے اندر اختلاف اور تفریق پیدا نہ ہو یہ ایک برادری بن بنتے رہیں یہ تھا جس کے لیے کہا کہ خدا نے جنہیں آپس میں جوڑنے کا حکم دیا تھا یہ ان کو فتح کرتے ہیں فاڑتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں یہ ہے جس کو کاغر یا کچار کہا جاتا ہے سفرتا پیدا کرنے والے ایک برادری کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے نو انسانی کی آج بھی اگر آپ دیکھیں تمام مصیبتوں جہنوئی مسائل بنیاد یہ ہے کہ انسانیت پکسیم ہوئی ہوئی لکھانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے عراق و عام کے اندر دونوں انسان بنیادی طور پر نسلی طور پہ بھی آگے جا کے دیکھیے تو قریب بڑا گئے وہاں کو کچھ مذہب کا بھی اس طرح پائے گا زمین سا. کے ساتھ زمین ملتی ہے کون سی چیز ہے جس میں صلاح کر رہی یعنی ہے قومی یعنی اس کی الگ قومیت رابطی قومیت اس قومیت کے بنیادوں کے اوپر مغل قدراتی ممل کے مفاد الگ مفاد میں ٹکراؤ ہوتا ہے ٹکراؤ سے جنگ ہوتی ہے ایسی جنگ ہے اتنے سال ہو گئے سلج نہیں پا رہی اور ساری دنیا کے اندر جو اس وقت خوف ہرا تصویر کیا پھیلی ہوئی ہے سپر پاور بیٹھی ہوئی ہے وہ پیار ہے تو دونوں انسان ہیں کیا فرق ہے کے اوپر لکیریں کھینچی ہوئی ہیں سر بس تو وہ بھی کوئی خدا کی کھینچی نہیں ہے آسمان کی کھینچی نہیں ہے خدی پھینچی ہوئی نہیں وہ کہیں آگے بھی بڑھ جاتی ہیں کہیں پیچھے بھی ہٹ جاتی ہیں مٹ بھی جاتی ہیں نئی کھینچی بھی جاتی ہیں خود کھینچتی ہیں لکیر پھینک دیتے ہیں اور اس ایک لکیر کے کھینچنے سے یہ دونوں انسانیت کی برادری کے دو پر رہتے ہی نہیں وہ کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک قوم دوسری قوم کے مقابلے میں وہ یہ نہیں ہے کہ دونوں انسان ہیں بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ بیسک ہیومن رائٹ یوز کرنے کیے جائیں انسانیت کے قانون چارٹر کے اندر لگاتے رہیے آپ قوموں کے اندر تو پھر وہی وہ قومی ہے ایک ملک میں جو لکیر پھینکتی ہے دوسری ملک کا انسان اس ملک میں جا نہیں سکتا وہاں کا شہری نہیں ہو سکتا وہاں کا باشندہ نہیں بن سکتا دھکے دے کے نکالا چلا جاتا ہے اتنا کچھ لگانچ کے باوجود یعنی یہ قوت اسلامی کے بعد کی بات کرتا یہی ہمارے یہاں ہم مشرقی بنگال کے تھوڑا بہارا رحانہ مسلم مشرقی پاکستانی آتا ہے برقی سوتی سے وہاں آپ کے یہاں وہ کچھ بہار کے لوگ آئے تھے تقسیم کے زمانے میں وہاں آ کے بس گئے پاکستان کا مشرقی پاکستان تھا وہ بھی اور پاکستانی کی حصیت سے وہاں بس گئے اب اس کے بعد جو وہ الگ ہوا ہے بنگلہ دیش بنا تو وہ خود بنگلہ دیش والوں نے کہا کہ یہ ہم نے سے نہیں ہے وہ ہم نے سے نہیں ہے کہتے ہیں چار پانچ لاکھ کے قریب اس وہی حالت میں ہے جو دیش کے وجہ سے لوگ آئے ہیں بچاروں نہیں رہنے کے لیے کھانے کا ٹکڑا تک نہیں ہے پانچ لاکھ وہ کہتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے یہ بنگالی نہیں ہے یہ بہاری نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان آؤٹ کیا تھا پاکستانی ہیں یہ جو ہم مغربی پاکستان والے ہیں مغربی پاکستان والے کہتے ہیں سے نہیں ارے کوئی اور رشتہ نہیں تو قرآن نے کہا ہے تین نہ بنوایا گا تم انسانیت کے رشتے کے اوپر ہم تو تمام نو انسانی کو ایک ملت منانا چاہتے ہیں سوچیے کہ اگر ایک ملت بن جائے نو انسانی تو یہ دنیا کسی صورت میں جنت نہ جان دے یہ جہنم یہ ساری جہنم بنی ہوئی ہے کہ جب امن ما امر اللہ ہو گئی کہ خدا نے جنہیں ملانے کا حکم دیا تھا یہ ان کو پتہ کرتے ہیں توڑتے ہیں الگ الگ کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں قومیتوں میں پکتی انیت کے رشتے کے پر ہم تو تمام لو انسانی ایک ملت بنانا چاہتے ہیں سوچیے کہ اگر ایک ملت بن جائے نو انسانی تو یہ دنیا کسی صورت میں جنت نہ بن جائے یہ جنگند یہ ساری جہنم بنی ہوئی ہے کہ جب ما امر اللہ ہو بہی کہ خدا نے جنہیں ملانے کا حکم دیا تھا یہ ان کو پتہ کرتے ہیں توڑتے ہیں الگ الگ کرتے تقسیم کرتے ہیں قومیتوں تو میں تقسیم اور پھر یہ جس قوم کو جس ملت کو جس امت کو یہ سب سے پہلے ہدایت نامہ دیا گیا اور حکم دیا گیا تھا کہ تم نے جوڑنا ہے ان کے قطحی تو کہتی ہے سیکولر حکومتوں سے بھی زیادہ بدتر ہے یہ سیکولر والے اپنی دائرے اپنی مملکت کے اندر جتنے بسنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ایک قوم سمار کر لیتے ہیں ان میں تو پھر کوئی سفر کا نہیں ہوتا یہ مسلمان نام رکھانے والے آپ اپنے رات دیکھ لیجیے ایک تو مملکت کی بنا کے ان محدود ہوئی ہم افغانستان کی طرف سے مسلمان ممبی دی مسلمان بے شمبلہ قوم ہے لڑ رہے ہیں ایران مسلمان ہم بھی مسلمان راہی مسلمان لڑ گئے ایک مملکت کے اندر تو ایک وادت ہو جانی چاہیے یہاں شنی ہے شیعہ وہ آدمی ہیں اگر حدیث ہے وہ, وہ دو بندی ہیں یعنی یہ ایک قوم کے اندر سے مذہب میں کثر کا پیدا کر دیا قیامت ہے جس امت جس ملت کو یہ کہا گیا تھا کہ نو انسانی کو تم نے ایک برادری بنانا ہے پیکولرزم والے اپنی مملتب کے اندر تو ایک قوم بن جاتے ہیں یہ مسلمان نام رکھانے والے ایک مملت کے اندر بھی ایک قوم نہیں ہے ایک ایک مسجد کے اوپر سے رات ہوتا ہے دنگا ہوتا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں پولیس آتی ہے تالے پڑ جاتے ہیں عدالتوں میں چلے جاتے ہیں جیل خانے میں چلے جا رہے ہیں کون سے قوم میں یہ جسے کہا گیا تھا کہ پوری انسانیت کو ایک برادری بنانا ہے جسے کئی ایک امت واحدہ کیسے پکارا گیا خیرہ امت پخر ناس پوری انسانیت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ان کی حالت یہ ہے کہ جو وحدت اتحاد و بے دینی کی جنازیں بھی پیدا ہو رہی ہے دنیا کی قوموں میں یعنی سیکولر قوموں کے اندر ان بد کے ہاں وہ اتحاد بھی نہیں پیدا ہو رہا وہ محبت بھی نہیں پیدا ہو رہی قومیت بھی ان کے ہاں نہیں ہے مذہب نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بات سے چلی تھی زبان کی مشہور اور قرآن کی اصطلاح میں اس کو کہا جائے گا جو انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جو پکڑ دے تو پیدا کر دے اختلافات پیدا کر دے جس کے مقابلے میں یہ اب ابرار کے معنی سمجھ میں آئے دیر کے معنی کو یہ بھی کیا جاتا ہے نا صرف کیا بات بہت افوان دل کے معنی ہوتا ہے خشاد اور وسط ابرار وہ ہوں گے جو ان تن ناؤ میں سے نکل کے سوری کی پوری انسانیت کو محیط ہو جائے وسط ان کے اندر ہو اپنا دامن اتنا دفیح کرنے کے یہ تمام انسان اس کے تابع آ جائے اس کو ابراہ کریں گے خدا کی ایک اپنی صحت کے اندر یہ ایک جماعت تیار کی گئی تھی جت انبیاء بھیجے گئے تھے اس مقصد کے لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سنگھنا سکے کب میں سے کیا لفظ ہے اتنی ورست پیدا نے اندر کریں کہ انسانیت اس کے اندر سمجھ جائے جتنی زیادہ کوئی وقت پیدا کرنے والے افراد یا قوم یا ملتی ہوگی اتنے ہی زیادہ وہ ابرار میں آئیں گے اور نہیں آئیں گے تنافات اور تثرکیں جتنی کم ہوں گے اتنی ہی آسائشیں بڑھیں گی اور اگر نو انسانی ایک برابری بن جائے اور بنے گی کیونکہ قرآن نے کہا ہے کانندر کہ امر اس میں آنا ہے انسانوں میں اب بھی آ رہے ہیں ہم نہیں ہم تو مذہب کی گروہ بندیاں نہیں کھوڑ سکے انسانیت کی گروہ بندی ہم کیا کھوڑ سکیں گے وہ قومیں سیکولر دوست عصم و فکر اور قدربے اور علم اور و بصیرت کی روس حالات کو سوچتی ہیں آپ آج کل کا لٹریچر ان قوموں کا پڑھیے ان کے دانش مند سیکھ رہے ہیں دہائی دے دہ رہے ہیں کہ قومیتوں نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا کسی طرح ان کو مٹاؤ وہ مٹانے کی فکر کر رہے ہیں ए? ہم نئے نئے کرکے پیدا کر رہے ہیں ایک کام بھی نہیں بن رہے ہم ابھی گرے بار میں یہ بات کی آپ نے سوچ لی برا گرام کہ کیا ہم ایک کام بن چکے ہیں ہم تو ان کے ان کے مطابق میں بھی ایک کام نہیں بن رہا انگریز تو ویسا جب انگلش کہے گا اپنے آپ کو تو اس کے ایک ہوگا اور آپ کو سنا ہے کہ باہر جا کے پاکستانی کہنے میں بھی شروعات ہے انسان لیکن بات تو بجار کی ہو رہی ہے اور ابرار کی ہو رہی ہے سفر کا دوران شروع سے شرک تھی ایک سنسو کے لیے خود پھرتے اور پھرتا بندی بلا تو سن ملل مشرف جی نا ملنا سررفی جی نی سننے کے ہی مولن ہو کے پھر مشرق نہ من جانا یعنی اپنے اندر گرکے نہ پیدا کر دینا قرآن کی آیتیں ہیں جتنے آپ کے یہاں پہ وائید حضرات مولو صاحب جتنے ان رایتوں پہ کیسے ایکسپریس گاڑی ہوتی ہے نا وہ اسٹیشن چھوڑ کے کھینچی چلی جاتی ہے پیر کی نہیں انایتوں کو رکتے ہی نہیں بہنی پڑے ہیں پھر ایک پھر کام بن جاتے آپ کا مغن ہوتا ہے اس بار میں کہ ہم نادی ہیں اور باقی جہنمی ہیں اور یہ ایک روایتی قسم کی کر دی جاتی رو نے سمجھایا میری عمر بہت سو چھتر شیخوں کے اندر بڑھ جائے گی رسولہ بتا دیے گا جس کو صرف کہا جاتا ہے ان میں سے بہتر میں سے بہتر ہے ایک جنتی ہے اس ایک جنتی نے ہر سے جنتی بنا دیا اب ہر بیٹھا لگا رہا ہے وہ جو ایک نا جنتی ہے وہ ہم ہیں اور بہتر کے تیسر جنتی نے میم قرآن تو بڑی چیز تھی جو چھوڑا تو نے اپنے فکر کو بھی چھوڑ دی طور پر رسمی طور پہ کھڑے ہو کے سوچا جائے تو یہ نظر آ جائے گا کہ اس طرح سے ہر فرقے کا یہ کہنا قرآن نے کہا تفرقی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سرسہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں بھاپتے ہوں باقی سارے بادن پر یہی کریے تمہاری قرآن مشرقین کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو ماہدین کہتے ہیں انل ابھرا لفی نئی سب جارا لفی اللہ سمجھ بات ہے صرف اپرار کا ترجمہ لیپ اور سدھار کا گناگار کرنے سے بات سمجھ میں لیا بات بہت آگے گئی یہ ہے نشانی جو نہیں والے جوار جو ہے ان کے مسلک بہت افراد دان نے یہاں کا اس کے وہاں کا بھی لگ اس کے یہاں کا بھی لگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والے جو ہے اپنے ہاتھ لے لیوں میں ہم بٹے ہوئے بٹے ہوئے پارٹیوں میں بٹے ہوئے نتیجہ اس پر کیا ہے کہہ رہے ہیں نا کہ ساری دنیا میں ہم سب ہے में ہیں لوگوں اور میں بہت آگے چلی گئی ہم بہت اس کے پیچھے لیکن کے مانے ہی ہے کہ جن کی ترقی رک گئے کہیں کھڑے ہو جائے مکان تک آگے نہ بڑھ سکے آگے نہ چل سکے جس قوم کے اندر یہ پیدا ہو جائے گی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی وہ زندہ قوموں کی سف میں کھڑے ہونے کے رک جائے گی ان کے مانے یا رک جانے والے زندگی تو से مناظر طے کرتی ہوئی آگے چلتی ہے قومیں یہاں چلتی ہیں صرف کی روح جو اور مقامات بھی ان کے آگے ہیں لیکن جو سجار کی قسم کے لوگ بنتے ہیں وہ رک جاتی ہے ان کی ترقی آگے نہیں بڑھ سکتے بہین کے یہ مانے صرف جان کیا دینے سے تو بات نہیں چلتی تو یہ تو ہمارا ویز کا تجربہ ہو گیا کہ واقعی سجار پاؤں میں جانا وہ آگے نہیں بڑھتا بہین میں ہوتی رک جاتی نا ہم اشتہار پیدا کرو وادت پیدا کرو واد ہے پیدا کیسے کرواز کرتے کرتے جس وقت اضان ہوتی ہے تو اسی وقت ان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں فارم پہ تو اس مسجد میں جاتا ہے تو اس مسجد میں جاتا ہے فون کے اندر وادت کے واضح نے خجار مستقل سفرتا اور شرقہ بندی مذہب کے اندر بھی جو اسلام کے اندر پیدا کرنے والی ایک دو قومیت کے اعتبار سے ہم خدا افغانی یہ جی اینانی یہ جی زندگی یہ جی پورا سے بار نے گرائے ہیں اور ہم گلا سکتے ہیں اس وقت مسلمان ساری دنیا کے جی مختلف قوموں میں بٹے ہوئے خدا ہر قوم کے اندر مذہبی فرقہ بندی اور زیادہ خدجا سے بھی خدجار تو ذہین نہیں ہوگا ان کے لیے تو کیا نہیں ہوگا امن لگ رہا رہا لگی نہیں وہ امن تجارا لفی ذہیم یہ کیسے ہوتا ہے اور ہوتا ہے یا چلاؤ نہ ہا یامدیندین مسافات حمل مسائل جب ان کی ہمیشہ زندگی کے سامنے آئیں گے تو یہ دیکھیں گے اپنے آپ کو کہ ہم تو واقعی رکتے ہوئے ہیں سومو کے اپنے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں بہت پیچھے رہ گئے روکی پھر سطح کی منازل ختم ہو بھی ہمارے تمہارے دن یا بات شادی یا جہنم کے متعلق تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک قیامت آئے گی وہاں और ہوئی ہے کوئی جہنم اور لین میں یہ एक آتے ہیں کہ وہاں کوئی بہت بڑا ایک میدان ہوگا جہاں میدان میں قیامت اور حسر ہوگا وہاں میگان ہوگی وہاں قوم آئے گی پھر ایک طرف ایسے تصور میں لین میں آتا ہے ایک طرف جائیں گے تو وہاں باغات ہوں گے وہ جنت ہوگی ایک طرف ہو جانا تو بڑے سودے ہوئے آگ جا رہی ہیں؟ پران کہتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے وہ کہیں تم سے دور نہیں ہے تمہاری نگاہوں سے تم تو اسے نہیں آج دیکھ رہے وہ تمہیں اب بھی دیکھ رہی رقبر سب حالی جو قوموں سے آتی ہے وہ تو دیکھ رہی ہوتی ہے سامنے اسے نہیں دیکھ رہی ہوتی جہن یا اس کی نگاہوں سے یہ شاید نہیں ہے وہ انہیں اب بھی دیکھ رہی ہے جہن کی تو یہ یہ پہلے بھی یہ مقامات آ چکے ہوئے ہیں دو ایک مقامات بڑے اہم انیس بڑا چوند میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آخری سالہ ہے آخری بار یہ باتیں آ رہی ہیں پہلے اگر آپ آباد میں اس حوالے نہیں لکھے ہوئے لیے جائیے کام آئیں گے مہاران کہیں اور نہ وہ دیکھنا ہو تو جو ہے اسے کنسلٹ کر دیجیے گا اس کی بھی یہ چیز مل جائے گی انتیس لگتا ہے یہاں تو یہ ہے نا کہ وہ تمہیں اب بھی دیکھ رہی دیکھ ہی نہیں رہی ان جہنما نہ ہی نہیں رہی وہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یہ پریشانیاں اور مصیبت میں نقبت حالی نصرتی اور اعتبار ہماری فون پہ جو ہے چھایا ہوا ہم بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں وہی ہے جسے محیط کو وہ گھیرے ہوئے ہیں تمہیں چاروں طرف سے تمہیں آنکھیں نہ کھو لو تو اور بات ہے تمہیں وہ نہ نظر آئے تو اور بات ہے لیکن دیکھ بھی رہی گھیرے ہوئے ہے تمہیں چاروں طرف انتیس بٹا بڑھ سکتی ہے اناسی بٹا چھتیس اس وقت وہ جہانوں سے جیسے پوجل ہے پنہار ہے،, ہے اس وقت کیا جائے گا گرے گا پھر ذہین اسے نمایاں کر دیا جائے گا ابھار کے سامنے لایا جائے گا نمائن کر دیا جائے گا بارش اور دو الفاظ ہوتی ہیں یہ اس سے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو جو آنکھوں سے رو گئی یا نمودار نہ ہو اسے نمودار کر دینا چنہا جو ہے اس کو بارش کر دینا لم کر دینا سامنے لے آنا یہ جان کو بارش کر دیا جائے گا وہ اب بھی تمہیں گھیرے ہوئے ہے لیکن اگلا دس بہ مند جہاں سے گز جا جاتا ہے انسان گرا غیم نمایاں کر دیا جائے گا یہ نہیں جراث لیکن اسے جو دیکھ سکتا تھا. آنکھوں والے دن ٹھنڈا اسے پھر بھی نہیں دیکھ سکے بات اور یہاں سے ایک دوسری کی سفائی ہے سامنے اور وہ بڑی ہی عمیر اور نتیق ہے بہت بڑا ایک عظیم نقص جہنم کو نمایاں کر دیا جائے گا ادھار کے سامنے لے جائے گا پھر وہ جہیل یا جہنمی کا ڈب کچھ آیا یہ ہوگا کیا یہ ہے عزیز نوٹ بھی پیجیے گا اور بار بار غور کیجئے گا اس کے بھی سارا فلسلہ یہاں اس کا جلاس سجاو کا اور جہنم کا آگیا ہے دو چار دفدوں کے اندر ایک آئے کے اندر کیا چیز ہے جس کو نمایاں کر دیا جائے گا بدانا ہوں سیاح تو ماں جو کچھ تم نے نام گاڑیاں کی ہوں گی جلان کیے ہوں گے غلط کام کیے ہوں گے وہ جو ان کو انہیں نمایاں کر کے تمہارے سامنے لے آیا جائے گا تو یہی جاننا ہے انسان کی غلط آرمی جتنی بھی ہے اخبار شبابندی کے خلاف جو کچھ بھی اس میں کیا ہوا ہے لوگوں کے نواہ سے بھی چھٹا ہوا ہوتا ہے اور اکثر تو خود اس کی نگاہ سے بھی چھبل جاتا, جاتا ہے یہ جسے کہا ہے کہ جہنم کو نمایاں ابھار کر نمایاں ابھار کے. کے لے آیا جائے گا وہ کیا چیز ہے جس کو ابھارا جائے گا بدائے نہ جو کچھ کیا تھا وہ تم نے نگاہوں سے اپنے اوزل کر دیا تھا اسے ماسوس طور تمہارے سامنے لے جائے گا اور جب اس خصوصیت کو سامنے لایا جا قرآن میں پا ہوا ہے تو عزا مینا وہاں پہنچ کے تو میں نکل جاتی ہے انسان کی کہ وہاں پیتی یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے یہاں ہم ایک دوسرے میں لگتے رہتے ہیں معاشرے میں صاف ہوتے ہیں بیس چیزیں ایسی ہیں جو اس چھکا سے چھکاتے محبتار کرتے ہیں پبلکدار کرتے ہیں دوست بنتے ہیں ہم بنتے ہیں دل میں یہ ہوتا ہے ذرا ادھر ہو جائے بے تو انتظار کیا کرتا ہوں ساری زندگی اس طرح سے گزرتی ہے تو پتہ ہی نہ چلے بڑے محتبر بنے کر کے میں بھی ڈر کو دے رہا ہوں بنا ہوا ہوں مقرر بنا ہُوا ہوں بزرگ بنا ہوا ہوں گپ بھی ہوں بہت بار سب کچھ بنا ہوا ہوں سینے کے اندر کچھ اور ہے اس کے سراس جسے نہ یہ مفین دیکھ سکتے ہیں نہ یہ دوست ملنے والے دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر بڑا مزہ بنا ہوا دنیا سے جاتا ہوتی ہے جینا نے مان کہ وہاں یہ لوگ سامنے موجود ہوں اور وہ جو سینے میں میں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا وہ بے نقاب ہو جائے اس سے بڑا جہنم اور کیا ہوگا ان کے سامنے یہ ہے جو تھا بداع وہ چیزیں جو چھپائے ہوئے تھے تمہیں یہ سامنے ہوں گے اور وہاں یہ تمہارا سینہ چھپ کر کے ایک ایک بات نمایاں طور پر سامنے لے آئیں گے کہ یہ جو اس کے مسلم تم سنتے تھے اور یہ تھا جو تم دکھاتے تھے مناسب کی تو ایک باتیں نہیں سن کے سامنے آ جائے اگر اس نے غیرت اور حجہ باقی ہے تو مرنے کا نقام ہوتا ہے پر جہاں پوری کی پوری زندگی کی ساری منافقتیں جو ہیں ان لوگوں کے سامنے آ جائیں جن کے خراب نے کچھ کیا تھا اور موت درد ان کے پوسٹ مرے ہوئے تھے اس کے بڑا جہنم کے اور کیا آپ نے غور کروایا کہ آپ نے کیا ایک دفعہ کہا کہ جہنم کو بارش کر دیا گئے نمایاں اور نمودار کر دیا جائے دوسری جگہ کہا کہ خود تمہارے یہ ہم دیتے ہیں کہ تم نے تمہارے ہوئے تھے ان کو باہر لایا جائے اس سے جانمن تو یہی ہے علی گا یہ کچھ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ آگ اور آگ میں جسم کا جلنا اور چیزنا وہ تو جنمن کو ہے نہیں ہے جانمن تو یہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے اور یہ کب ہوگا کوئی یام الدین حمال کے جباب شکیل اور آگے ہے کہ سبینا میں من بڑی عظیم تھی پہلے ہی سورہ سات میں ہمیں مالک یوم الدین جو ہم پڑھے سارے سوران میں یوم الدین آیا اور مادرا کا ماں یامدینا اس پتا نہیں رہے یوم الدین کیا ہوتا ہے اور اب وقت ہو گیا آج کسے ہم آئندہ درس میں لیں گے آخری آئے تک سمجھ لیجیے یا اکارویں آئے تکار کی ہم آ گئے اس کے بعد ہم آئندہ لیں گے دو اعلان بڑے ضروری جب بنا سکنا کمزور نہیں لگی ایک تو یہ کہ اگلے جلئے کو کی جاتی ہے وہ اس دن تو پھر درست نہیں ہو اس کی نمازیاں ہم مصروف ہوں گے تو اگلے جمے کو درس کی نازہ ہوگا چھٹی ہوگی اس کے بعد تک جمعہ آئے گا پھر وہ درس ہوگا اور اس نے وقت جو ہے ساڑھے آٹھ کی بجائے نو بجے اب ہوگا کیونکہ دن جو ہے اب چھوٹے گزرے یعنی سات تاریخ کا جمعہ درشنی ہوگا ہوگا